رحمن و رحمۃ اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب انو اور ورن البرشہ باقی تمام سامع برخار برآرم سب خوشم وسلم سلامت آس کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو آٹھ اور دعوت شریف کے اندر جو ہے چونکہ اس وقت ہمارے دس تصبیہات اور وظائف یومیہ میں جو ایک ہزار مرتبہ پڑ جاتے ہیں تو تصبیہات اور وظائف یومیہ کے نمان سے جو ہم نے ایڈنگ دیا ہے اس ایڈنگ کی تعداد درس نمبر بارہ تو مجموعی طور پر جو ہے آج کے درس کے جو ہے نمبر دو سو آٹھ بارہ ہیں تو اس درس میں جو ہے آپ نے آپ کو کھل کے درس میں بتایا تھا کہ اتوار کے دن حضرت امیر کمبیر سید علی حمضان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنی مشہور کتاب دعوت شریف کے اندر مختلف دنوں کے لیے مختلف دو وظائف دیا ایک ہزار ایک ہزار کا تو ان میں سے اتوار کے دن آپ نے فرمایا کہ ایک ہزار مرتبہ ای آخر نا ادو اور یہ آخر کا ورد کریں ہاں اور ان تصبیہات کے بارے میں نے بتایا اگر آپ ایک نماز کے بعد جیسے صبح کے نماز کے بعد زور آج ماریب اعشاد جس میں بھی آپ کو ٹیم ہو ایک نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر اس نماز کے بعد اس تصویر کو پڑھیں پوری توجہ سے معنیٰ معفوم ذہن میں رکھا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے دل میں بڑی نورانیت پیدا ہو جائے گا یہ تمام تجبیہات کوئی بھی تجبیات ہو لیکن اگر آپ کے پاس یہ فرصت نہیں ہے تو آپ متفر اوقات میں ہاں جی اس کو دو دو ہزار دو, دو سو کھر کے مختلف ٹائم پہ جیسے آپ کو فرصت ہوتی ہے اس تصویر کو پورا کریں چلتے پھرتے ہوئے آپ کو اپنے کام پہ جاتے ہوئے ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے آپ سے جیسے بھی موقع ملتا ہے اس تصویر کو پورا کرنے کی کو کوشش کریں پابندی سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نورانیت پیدا کرے گا اللہ کی عبادت بندگی کا شوق پیدا ہوگا اس مبارک تصویر کے برکت سے اور آپ کے اندر اللہ سے وابستگی کا جو ہے ہاں جی تعلق پیدا ہو جائے گا تو اس سلسلے میں تو تجمہ لوگوں کو بتا دیا ای خانہ عبدو ابدو یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں جو اس آیت مبارک یہ قرآن آیت تصور عالم شریف کی اس عام کبھی نے ہمیں تصویر کے طور پر بھی دے دیا ہاں جی اس مبارک آیت میں بارے میں تھوڑا سا ایک جو کل آپ کو بتایا چونکہ اس آیت میں ای خانہ عبدو ہے جی کہ یہ کہ جو عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں ہم سب جی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے اس پر نہ کسی کو اعتراض ہے نہ اس نہ اس پر کوئی بحث ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت صرف اللہ کے کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی ماہلو کی عبادت جائز نہیں ہے اگرچہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو العظم انبیاء کیوں نہ ہو ہاں جی ملاقۂ مقروین حامل نعاشلائی ہی کیوں نہ ہو کسی کی عبادت جائس نہیں عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی جائز سے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اے و فمد ولا تشرک تشرق بھی شیخرم اس نے کہ تم لوگ جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک قرار مت دے دو اس پر تو کسی کو بعض نہیں اس پر تو مسمانوں کا اتفاق اب یہ وہی آکر نشتہ ہے لیکن جو وہی آکر نستئین کی آیت سے حدیث یعنی وہ بھی کرتے ہیں کہ غیر سے مدد طلب کرنا یعنی غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں سے یعنی کسی ولی اللہ سے ہاں کسی امام سے کسی اللہ کے علاوہ کسی بھی والوں کو جتنا ہی اللہ کا مغل بندہ ہی کیوں نہ ہو ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے کیونکہ اس آیت میں مدد صرف اللہ سے طلب کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا یہ عالی مدد وغیرہ کہنا لسانوں پہ جا کے اولیاء اللہ سے متوسل ہو کے کوئی دعا مانگنا یہ سب کہتے ہیں شرانجائش ان نہیں ہے الحدیث اس بات پر بہت زیادہ مشر ہے تو اس کا جو ہے جواب داربن میں نے چار مختلف دلائل کی روشنی میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا پہلا یہ کہ پہلی دلیل و جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جس استعانت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے نی جس مدد کو اللہ کے ساتھ مدد خاص کیا ہے وہ استعانت بھی ذات ہے وہ اشتعان بھی ہے اور جس استعانت کو منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ علیہ علیہ السلام یا کسی بھی نبی ولی یا ملائکہ کو اللہ کے مقابل میں کوئی طاقت و قوت کا عقیدہ رکھ کر ہاں یہ علی مدد وغیرہ کہیں تو یہ یقیناً جائز نہیں ہے ہاں جی علی بھی خود کوئی طاقت رکھتے ہیں علی خود ایک طاقت ہے اللہ کے مقابلے میں ہاں جی اس طرح کوئی بھی نبی ولی فرشت وہ خود ایک طاقت رکھتے ہیں اس کے پاس اتھارٹی ہے ہاں جی اچھا کسی کو بچنے کا کسی کو شفاعت کرنے کا کسی کو شفا دینے کا کسی کے مشکل حل کرنے کا وہ خود ایک مستقل اتھارٹی ہے اللہ کے مقابلے میں ہاں جی یہ اللہ سے اللہ کے جن کے بغیر بھی جو چاہیں کر سکتا ہے ہاں جی اس طرح کی اگر کوئی اقدار رکھ کر طلب کریں کسی بھی ماہلوق سے خوافی کیوں نہ ہو اللہ علم انبیاء کیوں نہ ہو اولیاب میں سے کوئی بھی ہو امام میں سے کوئی بھی ہو عالی ہو کچھ بھی ہو تو یہ جائز نہیں یہ مسلم جائس نہیں ہاں جی یہ مسلم جائز نہیں یہ یقیناً جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے یہ جائز نہیں لیکن علیہ, علیہ السلام یا کوئی بھی نبی یا ولی کو اللہ سے قرب کی وجہ سے اللہ نے انہیں کوئی قدرت و طاقت و ترتی دیا ہے اور اس اور اس کے ساتھ کہ علیہ, علیہ السلام یا اولیاء, اولیاء اللہ یا و امبیا علیہ السلام جو کچھ مدد وغیرہ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے اس سے کرتے ہیں اور طاقت و قدرت حقیقت میں صرف اللہ کو حاصل ہے اور یہ حاصل ہیں جو کچھ کرتے اللہ کے عجن سے کرتے ہیں جیسے حضرت ایسا خود فرما ہیں میں مادرزات آندوں کو ٹھیک کرتا ہوں حقیقت میں مادرزات ان کو ٹھیک کرنا تو اللہ کے پاور طاقت میں ہے حضرت خود کہہ رہے ہیں میں المِ مادرزات بندوں کو ٹھیک کرتا ہوں لیکن آگے فرماتے بھی عزن اللہ اللہ کے حکم سے یعنی اللہ نے مجھے یہ پاور دیا ہے کہ میں مادرزات آندوں کو ٹھیک کروں ہاں جی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دیا مردے کو زندہ کرنا اللہ کی قدرت میں اور ایسا فرماتے ہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں لیکن آگے بھی فرما اللہ کے عت سے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو جب وہ ہاں جی اللہ سے کیسے قرب کے کی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایک اتھارٹی دے دیتے ہیں ہاں جی اللہ ان پر جب حسن انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے خاص بندوں کو جو امین بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاں جی اللہ تعالیٰ خون پر اعتماد ہو جاتے کہ اس کو جب ہم کوئی قدرت طاقت دیں گے ہاں جی مانت دیں گے تو اس میں خیانت نہیں کریں گے اللہ کو جب اس علم ہو جائیں گے یہ خیانت نہیں کریں گے اس کے نجائش استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ایسی طاقت دے دیتے ہاں جی ایسی طاقت دے دیں جیسے قرآن با میں آصف بن برقیہ کے بارے میں آیا ہاں جب سلمان نے کہا تا, تا سلمان کو کون لائے گا ہاں جی استاط بلخیز کو کون لائے گا ہاں تو ایک جن نے کہا میں یا سلمان میں اس کو جو ہے قبل انتہم میں مقامک آپ کا جو ہے اس کا دو معنی کہ آپ کے مجلس جو ہے عدالت کے مجلس برخاص ہونے سے پہلے میں لاؤں گا یا آپ کے زمین پر بیٹھ کر کھڑا ہونے کی فرصت میں لاؤں گا ہاں جی اور کام چیز پر قدرت رکھتا ہوں اب آپ بولو طاحت بلقی جہات سلمان جہاں تھے وہ شار سوا فرماتے ہیں اس وقت تفصیل نے منہ لکھے پندرہ سو سولہ سو میٹر کا فاضلہ ہے تو پندرہ سو سولہ کا فاصلہ ایک بندہ کو لوگ جو ہے سلمان کے دو گھنٹے ہی کیوں نہ ہو ہاں جی دو گھنٹہ ہی فاصلہ کیوں نہ ہو غرنت میں ساری طور پر لفظ ہے لان تک میں مقام کا یہ زمین سے بیٹھنے کے جو فرصت ہے بیٹھ کر کھڑا ہونے کا جو غصہ تھے یہ تو جو ہے چند منٹ ہو جائے گا ایک دو منٹ ہو جائے گا پھر چل دو گھنٹہ بھی کرنے تو پندرہ سو کلو جو ہے بندہ اس زمانے میں کوئی ویوسائل نہیں ہے نہ جہاز سے نہ ریل سے کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایسے ہی جا کے اٹھا کے لانا اور وہ تخت بھی بہت بڑا تخت تھا کوئی چھوٹا سا جو ایک کرسی تو نہیں تھا ہاں جی پندرہ بیس آدمی سے دس آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے تو یہ آپ رکھتا ہوں لیکن دوسرے فرماتے ہیں لیکن وہ شاید جس کے پاس علم المن الک کتاب اس کے علم تشریح کے اس کے بعد اسم اعظم کے اللہ نے دیا ہوا تھا تو وہ اس نے کہا میں آپ کے آنکھ جاں پکنے میں لاؤں گا اور قرآن کہہ رہے ہیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہاں جی تو آنکھ جگنے میں ایک پندرہ سو کلو میٹر کے فالح پر جا کے پھر وہاں سے تخ اٹھا کے لانا یہ صرف اور صرف کھدائی قدرت ہے لیکن اللہ نے اپنے امین بندے کو دے دیا تو اس حضرت سلمان کہہ سکتے تھے اللہ سے اے اللہ تخت تعالبل کس کو اٹھا کے یہاں لائے ہاں جی تاکہ یہ ایمان لانے میں اس کے لیے آسانی ہو لیکن خدا سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اپنے وزیر سے کہا سلمان جانتے تھے اس کی وزیر میں یہ طاقت ہے تو سوچا نوجم اللہ سے سلمان جو ہے ایک ایسی کام جو عام انسان نہیں کر سکتے تھے اپنی وزرات سے کہا نبی اللہ تو کیا یہ سلمان نے شرک کیا ہے نوزم حضرت سلمان نے حرکت شرک نہیں کیا کیونکہ حسلم جی جانتے تھے ان کے وزیر کو اس سے اللہ نے قدرت دیا ہے لہذا آپ نے اب میں شکر کیا یا اللہ تو یہ کام جو ہے میرے وزیر سے اس طرح کرتے ہیں تاکہ میری آزمائش کرے میں اس سے امتحان لے لکے میں تیرا شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں لہذا جو ہے اور طاقت و قدرت حرکت میں صرف اللہ فاضل ہے تو کوئی شرک لازم نہیں آتا ہے قرآن اور یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی قدرت دیا ہے قرآن برا ہوا ہے ان چیزوں حتی حتی کے واقع ہیں اور یہی جو ہے حضرت سلمان کے اس وزیر کا واقعہ جو ہے جو واضح طور پر ایک ہی واقعہ کافی ہے قرآن میں اور اولیاء اللہ انبیاء الہی جو ہے امبیا سمجھو کچھ شفا شفائی امراض یا دیگر امداد کرتے ہیں وہ اللہ کے عزن سے کرتے ہیں تو یہ این توحید ہے ہاں جی کیونکہ وہ کوئی بھی طاقت و قوت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ذات قائل نہیں ہے ہاں طاقت و قوت صرف اللہ کے لیے قائل ہے تو پھر جو ہے لیکن اللہ نے اپنے پش بندوں کو عزن دے دیں تو اس عزن کی بنیاد پر کرتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے تو پھر یہ کیسے شرک ہے تو یہ ہرگی شرک نہیں اس کے ایک قرآن حضرت سلمان علیہ السلام کا اپنی درباریوں سے ہاں جی، تخت بالخص کو شیر صبا سے اٹھا کر لانے کا حکم اور اس معاملے میں ہاں جی، جینات اور انسانوں سے مدد طلب کرنا ہاں جی، اگر غیر اللہ سے ہر صورت میں مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو حضرت سلمان کسی بھی صورت میں اپن درباریوں سے تخت سلمان کو اٹھا کر لانے میں مدد طلب نہ کرتا اور یہ عام انسانی کام بھی نہیں تھا عام انسانوں کی طاقت میں نہیں تھا یہ اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ صرف اللہ کے جن سے ہونے والا کام تھا ہاں جی لیکن چونکہ آپ کو یہ پتہ تھا اس لیے جو آج سلمان کی اپنے حکومت ہی جو ہیں اللہ کے خاص حکم ذات و سلمان پندرہ پرندوں پر کے حکم دے تھے قرآن صاحب کا جو خود کے حکم کیا ہے خصوص کے واقعات جو قرآن میں موجود ہیں قرآن صاحب کے رہے ہیں پرندے آپ کی کے حکم کے تعویت تھے جینات آپ کی کے حکم کے تعبت ہے ہاں جی ہر چیز آپ کے حکم کے تعبت ہے تو یہ ہر چیز کے حکم کی تعبیر حیکت میں تو ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے ہر چیز جو ہے نافرمانی فرمانی جو ہے اللہ کے حکم کے نہیں کر سکتا لیکن یہاں قرآن حضرت سلمان کے لیے کہہ رہے ہیں قرآن کے حضرت داؤد جب ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے مناجات کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ میں آپ بھی آپ کے ساتھ ذکر پڑھتے تھے پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ اور لوگ سنتے تھے تو یہ جو ہے طاقت حضرت داؤت کو دے دیا قرآن خود کہنے انبیاء دعوت اور سلمان والا فرماتے اللہ نے ہمیں علم منطقت منطقۃ ہمیں پرندوں کی گفتگو ہمیں اللہ نے سکھا دیا ہم پرندوں سے گفتگو کریں پرندوں سے کون گفتگو کو کر سکتے ہیں اللہ جب پہ کسی کو یہ طاقت نہ دے دے کون پرندوں سے گفتگو کر سکتا ہے تو اللہ اپنی خاص بندوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں ازا نگر میں کوئی یہ کہ اللہ بندوں کو ایسے کوئی چیز نہیں دیتے ہیں اگر کوئی یہ بولے تو یہ قرآن کی سری حقائق کے خلاف ہے بس اللہ نے جن بندوں کو جو خاص چیزیں دیا خاص چیز جو دیا ہے اسی کو ہم اس سے مانگیں اسی کی بنیاد پر کوشش طلے کریں تو یہ ہرگی شرن ہے لیکن جب تاحت کو سامنے دیکھا سلمان نے تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جو ہے میں آپ کو ایسے شابع علم و حکمت وزیر عطا فرمایا ہے ہاں جی لہذا جو ہے یہ طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا دوسری بات یہ ہے دوسری دلیل ہے کہ اگر ریل اللہ سے کسی بھی صورت میں مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے ہاں جی تو آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنی شفا کے لیے ڈاکٹر سے مدد طلب کیوں کرتے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد سے ہاں جی اور اسی طرح تمام ضروریات زندگی میں ہم میں سے ہر کوئی اپنی غیر سے مدد لیتے ہیں تو کیا ہم سب خدا ہیں ناوز باللہ نہیں ہے تو کیوں مانتے ہیں صرف خدا سے مانگو یا یہ بولو خدا یہ کام نہیں کر سکتا ہے خدا شفا نہیں دے سکتا ہے اس لیے میں ڈاکر کے پاس جا رہا خدا میرے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے اس لیے میں استاد کے پاس جا رہا ہوں کیا کوئی یہ کہیں گے نہیں بھی کوئی بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ چیز میں قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ نے کسی کو ماں یہ علم دے دیں کہ وہ لوگوں کی شفا کریں اس کے وسیلہ بنا دے دیں یہ حکمت سے نوازا کسی کو تعلیم و تربیت کی حکمت سے نوازا یہ سب اللہ ہی کا عطا کرتا ہے اور اسی کو ہم جب کسی میں دیکھتے ہیں تو اسی بندے سے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے حکمتیں جو اللہ نے بندوں دے اسی کی بنیاد پر ہم اس سے مدد طلب کرتے لہٰذا حقیقت میں توحید یہ ہے کہ بندہ اور جو کچھ بندہ کے ہاتھوں میں ہیں مال و دولت علم و حکمت ہنر سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور اللہ ہی عطا اللہ ہی کا عطا کردہ سمجھ کر ہم اللہ کے بندوں سے اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور ہر کوئی دوسرے فرد کی اتنی مدد کر سکتے ہیں جنہیں اللہ کی مشیت و عدن ہے اسی سے ہٹ کر کوئی کسی کے لیے خوش نہیں کر سکتے اور حقیقت میں وبی ذات جو ہے حقیقت میں جو ہے بزاد تمام قوتوں حق جو ہے اور طاقتوں کمالات حکمتوں کا حقیقی مالک اللہ تبر و تعالیٰ ہی کی ذات ہے لہٰذا ہم نماز میں سر الحم شریف میں یا کسی بھیف کی صورت میں ای نہ ودو یہ سعین پڑھتے رہتے ہیں یہ ہی علی مدد کے یا کسی بھی لحاظ سے اللہ کے بندوں سے مدد چاہنے کے خلاف نہیں ہے یہ آیت اللہ کے بندوں سے سابقہ تشریحات کے ساتھ مدد چاہنے کو نہ منع کرتا ہے اور نہ اس کے منافی ہے اس کے علاوہ تیسری دلیل جو ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے تفسیر ابن عباس میں نقل ہوا ہے آپ فرماتے ہیں جب بندہ یہ آکانہ کہتے ہیں یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت تیری عبادت کرتے ہیں تو اس میں ایک نو انا وغیرہ انا و غرور کی بوا آ رہی ہے آ رہی تھی کہ گویا ہم اللہ کی مدد اور توحے کے بغیر عبادت کر سکتے ہیں اس غرور و انا کو توڑنے کے لیے فورن کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ تیری عبادت کی ہے وہ صرف اور صرف تیرے فضل و توفیق سے کی ہے یہ مطلب ہے نہ کہ ہر قسم کے غیر اللہ سے مدد و اجتحانہ طلب کرنے کو منع کرتا ہے ایسا نہیں ہے اس مقصد کو بیان نہیں کرتا چوتھا جی اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ مادر ذات اندھے اور کوڑے کو ٹھیک کرتے تھے اور ہر کی بیماری اللہ کے جن سے شفا دیتے تھے تو تو اگر حضرت کوئی حضرت عیسہ سے کہیں کہ ایسا مچھلی بیس اللہ آپ میری اس بیماری کو شفا دیں تو کیا یہ شرک ہے ہر نہیں ہے ہاں جی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مشرق و بد اعتقاد خود یہی لوگ ہیں ہاں جی یہی لوگ ہیں یہ بھابی ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے کوئی حول و قوت کے قائل ہیں کہ آپ اس سے مانیں ہم تو اجن علاحی کے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی طاقت قوت اور علم اہمت کے قائل ہی نہیں ہیں میں تمام فیوزات و خیرات صرف اللہ ہی ہیں